وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الله صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 یوسل خیر الحدا ہدا محمد بہترین بات اللہ کی بات ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے و شر العمور مخدہ وکل مخدس بداح وکلا بدا تم غلال وکل غلال ترین بات وہ ہے جو دین میں اضافہ کیا جاتا ہے دین میں ہر اضافہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ جہن میں جائے گا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله سبحانه وتعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستغون عند الله اللہ اے لوگو اے مکے والو کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مشرق حرام کو آباد کرنا اس کو اس چیز کے برابر سمجھ لیا ہے کہ جو شخص ایمان لاتا ہے اور آخرت پر اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے لا یس عند اللہ یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا سامعین محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھنا اس کے اصول اور فرو کو جاننا اس کے عقائد اور اعمال پر عمل کرنا اور سمجھنا جتنا یہ ضروری ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ موقع بننے پر کس کام کو دوسرے پر ترجیح دی جائے اس کی مثال یوں سمجھو کہ میڈیکل کو سمجھنا ایم بی بی ایس کرنا فزیشین اور سرجن بننا جس قدر ضروری ہے اسی قدر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس کے کون سے مرض کا علاج پہلے کیا جانا چاہیے اور کون سے مرض کا علاج بعد میں کیا جانا چاہیے اللہ محفوظ رکھے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہے اور خون بھی بہ رہا ہے اور رگڑ آنے سے اس کے کپڑے پھٹ کر وہ برہنا بھی ہو چکا ہے تو جو سمجھدار ڈاکٹر ہے اس کو برہنہ ہونے سے کوئی اتنی پریشانی نہیں اس کو اس کی ہڈی ٹوٹنے پر زیادہ پریشانی نہیں وہ سب سے پہلے اس کا خون روکنے کی کوشش کرے گا اور خون روکنے کے فوراً بعد اس کے کپڑے درست کرے گا اور ہڈی کو وہ ہسپتال میں لے جا کر ہفتہ بعد بھی دیکھ لے گا تو مسئلہ نہیں تو جس طرح اس کا طب کے علم کو سمجھنا ضروری تھا اسی طرح اس کی بیماریوں میں پریارٹی لگانا بھی ضروری تھا اگر وہ خون نہیں روکتا اور ہڈی باندھنے لگ جاتا تو خون بہ بہ کر وہ آدمی ایکسپائر ہو جاتا مر جاتا تو اس کی طب کا سیکھنا وہ اس کے فائدہ اس کا فائدہ اس کو نہیں ہوتا اسی طرح دین کا علم سیکھنا اور سمجھنا اصول اور فرو کو سمجھنا یہ بھی بہت ضروری ہے اور ان مسائل میں ترجیحات لگانا بھی بہت ضروری ہے کچھ باتوں کا تذکرہ ہو چکا ہے ایک ہوتی ہے مصلحت اور ایک ہوتا ہے فساد ایک مسلحت ہوتی ہے اور ایک فساد ہوتا ہے روٹین میں قاعدہ یہ ہے کہ در المفاس اولا من جلب ہے نقصان سے بچنا زیادہ ضروری ہوتا ہے فوائد حاصل کرنے سے مثلا ایک علاقے میں آپ اپنا گھر بنائیں وہاں اچھی فضا ہے آکسیجن بہت ہے ہریالی ہے کھلا ماحول ہے مگر وہاں کسی کی عزت اور مال محفوظ نہیں ہے دوسرے علاقے میں تنگ گھر ہیں روڈ ٹوٹا ہوا ہے پریشانیاں ہیں مگر وہاں پہ سیکیورٹی اچھی ہے آپ کا مال اور آپ کی عزت محفوظ ہے آپ کہاں گھر بنانا پسند کریں گے تو آپ نقصان سے بچنے کو ترجیح دے رہے ہیں فوائد حاصل کرنے سے فائدہ حاصل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے نقصان سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے مگر نقصان سے بچنے کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے فوائد کو حاصل کرنے کی نسبت روٹین یہی ہے قاعدہ یہی ہے لیکن کبھی کبھی اس کے نقصان کے تھوڑے ہونے کی وجہ سے فوائد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس قائدے کو الٹ بھی کیا جاتا ہے تو اپنے مضمون کو یوں تقسیم کرتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے مسلحت پر مسلحت کو ترجیح دینا ایک ہوتا ہے مسلحت پر فساد سے بچنے کو ترجیح دینا اور ایک ہوتا ہے فساد سے بچنے پر مسلحت حاصل کرنے کو ترجیح دینا پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ دونوں کام فائدے کے ہیں مگر ان میں سے ایک کو ترجیح دی جاتی ہے دوسرے پر یہ بھی آپ روز مرہ کے کاموں میں تو کر ہی رہے ہوتے ہیں لیکن شریعت اسلامیہ میں ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے اللہ تبارہ کا وہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجآل تم سکایت الحاجی و عمارت المسجد الحرام کمن آمن والیوم ولیومر وجا فی سبیل اللہ روٹین میں کابۃ اللہ کو آباد کرنا ایک نماز کی بجائے دس ایک لاکھ نماز ملتی ہے ایک نماز کی ایک لاکھ ملتی ہے بعض مات ہو ستائیس لاکھ ملے گی پھر ہر نیکی دس گنا ہوتی ہے یہ ہر جگہ ہی ہے وہاں بھی ہے تو ستائیس لاکھ دس ہو جائے گا یہ سب فوائد کابت اللہ کے حرم پاک کے ہیں وہ کوئی شک نہیں حاجی آتے ہیں ان کو پانی پلانا بہت عظمت کی بات ہے پورے علاقے میں بنو ہاشم کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی ان کا احترام کیا جاتا تھا اس لیے کہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر مسلمانوں کی عزت و ناموس ان کے مال اور جان کو خطرہ ہو یا اسلام ان لوگوں تک پہنچانا جہاں تک ابھی تک اسلام نہیں پہنچا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کا غلام بنانا بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں دینا یہ ایک بہت بڑی مسلحت ہے تو اس مسلحت اور فائدے سے اس فائدے کو ترجیح دینا اسلام اس کا طریقہ سکھاتا ہے فرمایا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور بیت اللہ کو آباد کرنے کو ایمان اور جہاد کے برابر سمجھ لیا ہے لا لاس تعونا یہ کام اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہو نہ ہو ہم حرم پاک پہنچ جائیں اور وہاں کے رہنے والے صحابہ کرام کی قبریں بہت کم ہیں جن کی ہرموں میں بنی ہیں سب کوئی دور دراز میں ادھر آدر تک ادھر مصر تک ادھر بحرین تک ادھر یمن تک کہاں کہاں بکھر گئے اور کسی کی جا کے استنبول کی دیوار کے پاس قبر بنی وہ کابت اللہ کے رہنے والے انہوں نے وہاں کی نمازوں کو وہاں کی عبادات ان کی افضلیت کو چھوڑا اور وہاں سے نکل کر جہادی سب اللہ میں گئے اور وہاں جا کر اللہ کے راستے میں شہادتیں پیش کی انہوں نے اس کو ترجیح دی اور آج ہم مسلمان ہیں اگر وہ تسبیاں پکڑ کے حرم پاک میں بیٹھے رہتے تو آج اسلام ہم تک نہیں آتا تھا یہ اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے جب یہ جہاد کا ڈنڈا مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا ان کی قیادت میں کافر بھی سکون کے ساتھ رہتا تھا مسلمان بھی سکون کے ساتھ رہتا تھا اور جب یہ ڈنڈا ہم نے کافر کو اپنے ہاتھوں سے تھما دیا اب جو کام ہم کرتے تھے وہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ عیسائی اپنے گھوڑوں کو لگوا رہے ہیں مدینہ پر حملہ کی تیاری کر رہے ہیں آپ نے فرمایا نگزو ہوں والا یگژ اب ہم پہل کیا کریں گے ان, کو ان کے آنے کا انتظار نہیں کریں گے فرمایا تبوک پر حملہ کرنا ہے تیار ہو جاؤ ہمیشہ آپ توریہ کیا کرتے تھے جانا کہیں بتانا کہیں اور کا تاکہ کوئی خبر دشمن تک نہ پہنچ جائے اچانک حملہ کرنا لیکن اس دفعہ آپ نے صاف صاف فرمایا کہ ہم نے تبوک جانا ہے اس کی تیاری کرو اور سب نے جانا ہے ساتھیوں نے کہا کہ پھل پک چکا ہے ہفتہ دس دن کی بات ہے گندم بھی گھر میں آ جائے گی کھجوریں بھی آ جائیں گی ہم اپنے گھروں میں پورا انتظام کر کے جائیں گے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی اور دشمن ابھی آیا بھی نہیں کوئی ایسی ایمرجنسی بھی نہیں تو آپ تھوڑا لیٹ فرما لیں فرمایا نہیں جو رزقی تحت ذل ہی یہ رزق کھیتوں کھلیانوں میں نہیں اللہ تعالی نے ہمارا رزق نیزے کے نیچے رکھا ہوا ہے پکی پکائی فصلیں چھوڑ کر فوراً نکلنے کا حکم دیا دشمن کے گھر جا کر تیس ہزار کلش کر لے کر بیٹھ گئے دشمن اپنے گھر آئے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے مقابلے کے لیے نہیں نکل سکا دور دراز کے گاؤں گوٹھوں کے لوگ قسموں کے لوگ آئے کسی نے جزیہ دے کر سلو کی کوئی مسلمان ہوا کسی نے معاہدے کیے اور آپ وہاں سے فاتحانہ واپس آئے یہ شان تھی آپ کی یہ بھی صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ خیبر پر حملہ کیا صبح کا وقت تھا وہ اپنی کسی کو ہاڑی لے کر جا رہے تھے کھیتوں کھلیانوں میں آپ کو آتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگے محمد اللہ والخمیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر لے کر آ گئے ہیں اور آپ نے فرمایا انا ادان ضلع بساحت قوم فسا صباح المنظرین جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں وہ صبح ان کی اچھی نہیں ہوتی آگے بڑھ کر حملے کیے اسلام کے دائرے کو وسیع کیا رہتی کثر صحابہ اکرام نے نکالی عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تک اور پیچھے جتنے خلفائے راشدین گزرے اسلام کو آگے بڑھاتے چلے گئے بڑھاتے چلے گئے ہر جگہ پر امن اور سکون ہو گیا اسلام سے سلامتی آتی ہے ایمان سے امن آتا ہے جہاں جہاں ایمان اور اسلام آیا وہاں وہاں امن اور سلامتی آئی کافر بھی سکون کے ساتھ تھے مسلمان بھی سکون کے ساتھ تھے پھر آہستہ آہستہ عیاشیاں شروع ہوئیں آہستہ آہستہ جہاد جہاد فیصب اللہ کو چھوڑ دیا گیا پھر وہ وقت آیا کہ خلافت اسلامیہ توڑ دی گئی اس کے حصے بکھرے کر دیے گئے پھر اس کے مقابلے میں یو این او بنا انہوں نے اپنے شکنجے اور اپنے چارٹر میں مسلمان حکومتوں کو قبضے میں لینا شروع کیا آج یہ اس کے چارٹر میں بدے ہوئے ہیں جکڑے ہوئے ہیں ان کے پاس فوجیں بھی ہیں تو یہ ان کو موو نہیں کر سکتے یا اپنے کسی برما کشمیر فلسطین چیچنیا کسی مسلمان کی مدد کے لیے نہیں جا سکتے اللہ ماشاء اللہ پاکستان کی فوج نے کئی بار اس طرح کی ہمت کی ہے ورنہ پورا عالم اسلام وہ اس جکڑے میں جکڑا ہوا ہے اور آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے اور خود ہمت کرنے کی بجائے کیونکہ سارے ملک ان قوانین میں جکڑے ہوئے ہیں تو پھر جو کوئی یہ کام کرنا چاہتا ہے پھر وہ عوام میں مجاہدین کو کھڑا کرتا ان کو ہلاشیری دیتا ان کو ترغیب دیتا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے ان سے کہتا ہے تم کرو ہمیں یہ کام کرنے کی اجازت نہیں تو میرے عزیز بھائیو یہ دونوں کام دونوں مسلحتے ہیں دونوں فائدے کے کام ہیں مگر اس میں بھی ترجیح لگائی جاتی ہے اور اس ترجیح کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس کا اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے کہ پوری دنیا پہ اسلام کا فریرا لہرا جاتا ہے اسلام غالب ہو جاتا ہے ایک سرحدی علاقے میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کمال درجے کے محدث بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں سرحدوں پر ہیں دشمن کے مقابلے میں ہر چیز سے لیس ہو کر پیرا دے رہے ہیں دشمن کی سرحدوں پہ کھڑے ہیں وہاں سے ایک خط لکھتے ہیں فدیر بن عیاض کے نام فدیل بن عیاض یہ عابد الحرمین ہے ہر وقت حرمین میں رہتا اللہ اللہ کرتا رہتا ہے اور خط عربی میں لکھا ان کو یا عابد الحرمین اللہ سرطانہ لا علمت تن کفل عبادتی طلابو اے عبدالحرمین کاش تو دیکھتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے پیش کر رہے ہیں اور تو عبادت کے ساتھ کھیل رہا ہے من کہنا یخدب خدہو بہ تم اپنے گالوں اور رخساروں کو اپنے آنسوں کے ساتھ رنگ دیتے ہو فنحورنا نہ بے دماعے وہ اور ہمارے سینے ہمارے خون کے ساتھ رنگین ہوتے ہیں ایک لمبی نظم لکھ کر ان کو بھیجا تو یہ ترجیح ہمیشہ سے رہی ہے اور اگر آپ اپنے ملک کی دینی جماعتوں کی سیاست اس کو دیکھیں دیکھو ہر ایک کا ایک بیانیاں ہوتا ہے اس کو سیاست بولتے ہیں آپ اخبار نکالو ریڈیو چینل ہو ٹی وی چینل ہو دینی جماعت ہو سیاسی جماعت ہو ان سب کی ایک ایک سیاست ہوتی ہے ان کا ایک ایک بیانیہ ہوتا ہے پاکستان کا بیانیاں یہ تھا کہ سب سے پہلا دشمن ہندوستان اس کے بعد ان کے پیسے پر چلنے والی تحریکیں جو پاکستان میں ہیں سعودیہ کا بیانیہ یہ تھا کہ سب سے پہلا دشمن ایران اور اس کے بعد پھر اخوانی تحریک ان کا دشمن ہے جنگ اخبار کا اپنا بیانیہ ہے کہ میں نے نام تو میرا جنگ ہے مگر میں نے کسی جہاد کی خبر کو نہیں لگانا نوائی وقت نظریہ پاکستان کو اپنا بیانیہ بنا کر اس کے مطابق چلتا ہے جیو جیو ہے سب جانتے ہیں کہ وہ کون ہے کس کی حمایت کرتا ہے کس کے لیے بولتا ہے اس کے مقابلے میں ایکسپریس ہے دنیا ہے وہ کس کے لیے بولتا ہے سب کا اپنا اپنا بیانیاں اپنی اپنی سیاست ہوتی ہے تو میرے عزیز بھائیوں اس وقت کی دینی جماعتوں کے اپنے اپنے بیانیے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے کوئی ایسے ہیں جو کشمیر کے نام پر وزیروں جیسی سہولتیں لیتے مگر کشمیر پر بولتے نہیں یہ ان کا بیانیہ ہے کیوں اس سے ہندوستان ناراض ہوتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کی زبان پڑوسی ملکوں کے خلاف نہیں کھل سکتی کچھ نے صحابہ کرام کی ناموس کو اپنے بیانیے میں رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے کچھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کی ہے ختم نبوت پر جماعت ہے اس کا کام ہی یہ ہے اور کچھ کہتے ہیں ہم سب کو اللہ اللہ اور وظیفہ کرنے پر لگاتے ہیں جب ساری دنیا وظیفہ کرنے لگ جائے گی تو اسلام خود ہی نافذ ہو جائے گا ان کے لیے پوری دنیا کے کافر اور اسلامی ممالک کے دروازے کھلے ہیں جہاں چاہے جائیں سب کے آسانی سے ویزے مل جاتے ہیں ان کے نام پر آنے والے انگریز ہوں یا ارب ہوں ان کو یہاں کے ویزے بھی مل بھی جاتے ہیں ان کو لمبا کرنا چاہیں ان کا اسٹے بڑھانا چاہیں وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک رومال میں کوئی سو ڈیڑھ سو پاسپورٹ آئے اور وہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ بندہ کون ہے کس نیشنلٹی کا ہے بس وہ صفحہ نکالتا دھڑا دھڑ موہریں, تین مہینے کی اضافے کی لگاتا چلا جا رہا ہے کیوں اس لیے کہ ان سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ان کا بیانیہ اتنا شاندار ہے کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے بس ہم کہتے ہیں سب وظیفے شروع کر دو گے تو تم سارا اسلام نافذ ہو جائے گا اگر ساری دنیا کے مسلمان اس لیول پر آ جائیں جس پر وہ لانا چاہتے ہیں تو کافر تو اپنی توپوں میں کیڑے ڈال دے میزائل اپنے توڑ کر بیٹھ جائے کیونکہ خطرہ ہی کسی سے نہیں رہا خطرہ کسی سے نہیں رہا اور کچھ کا بیانیہ یہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں ظلم بند کیا جائے ہم اپنی زبان سے بھی منع کریں گے ہم اپنے خون سے بھی منع کریں گے ہم وہاں پہنچیں گے مسلمانوں کی مدد کے لیے ان کا بیانیہ خطرناک ہے اس لیے ساری دنیا سب کو چھوڑ کر ان کا نام لیتی کچھ نہیں زبان بولے کچھ تو وہ ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آنسو بہاتے ان کے لیے خون بہاتے ان کے لیے پیسے جمع کر کے ان کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بڑے بڑے اجتماع کر کے ایک لفظ دعا کا بھی ان کے لیے نہیں نکال سکتے باقاعدہ پابندی ہے اس پر آپ ان کو درخواست دے کر دیکھ لو اس پر لفظ نہیں بول سکتے ہو یہ اپنی اپنی ترجیحات ہیں بڑی بڑی جماعتیں کروڑوں کا بجٹ مگر اس کی ترجیحات میں اسلام کا غلبہ شامل نہیں ہے ان کی ترجیحات میں مسلمانوں کی مدد شامل نہیں ہے ان کی ترجیحات کیا ہیں چلہ کاٹو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کاٹو قبرستان میں بیٹھ کر کاٹو اللہ اللہ کیا کرو کشف ہو جائے گا اس کے بعد تمہاری بگڑی بن جائے گی اور بات ختم اس کے بعد ان کی ترجیحات کیا ہیں چلہ کاٹو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کاٹو قبرستان میں بیٹھ کر کاٹو اللہ اللہ کیا کرو کشف ہو جائے گا اس کے بعد تمہاری بگڑی بن جائے گی اور بات ختم اس کے بعد جب جتنے مرید ہوں گے وہ سارے اللہ اللہ کرنے لگ جائیں گے سب کو تسبیح پکڑا دو جب وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے اسلام خود ہی غالب ہو جائے گا میرے مصطفیٰ علیہ سلاد السلام کا بیانیہ یہ نہیں ہے وہ مکہ سے نکلے گھر باہر چھوڑا مدینہ پہنچے وہاں سے واپس مکہ کی طرف لوٹے ہمیں بھی ہندوستان سے نکالا گیا تھا اس لیے نہیں کہ ہمیں وہاں روٹی نہیں ملتی تھی بڑی بڑی جگیروں والے تھے سب سب کو چھوڑ کر آئے تھے ان کو بھی وہاں واپس جانا چاہیے تھا لیکن یہ بیٹھ گئے اور یہاں پاؤں پھیلا کر کے بیٹھ گئے ان کو واپسی بھول گئی انہوں نے ہمارا آدھا ملک توڑ کر کے الگ کر دیا ان کی کان پر جوں تک نہیں گی. اب وہ باقی ملک کے خلاف باقاعدہ تیاری کر رہے ہیں سندھ کی سرحد پر تیاریاں ہو رہی ہیں اندر سے لوگ ان کی حمایت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں لیکن ان کو کسی بات کی فکر نہیں باقاعدہ ان کی حمایت میں تو بولا جاتا ہے ان کے خلاف کوئی زبان سے لفظ نہیں نکل سکتا تو یہ ترجیحات ہوتی ہیں ہر ہر جماعت کی ہر ہر امیر کی جس کی بنیاد پر اس کا وزن کیا جاتا ہے عام آدمی کیا دیکھتا ہے ओ, بڑے لوگ ہیں بڑا مجمع بڑی بات ہے بندے زیادہ تو جماعت اچھی اگر آپ کو لاہور جانا ہے اڈے پر جاؤ اور وہاں پہ گاڑی اسلام آباد والی زیادہ نئی ہو اور زیادہ بھری ہوئی ہو اور لاہور والی میں صرف ایک سواری بیٹھی ہے اور یہ زیادہ دیکھ کر بیٹھ جی چونکہ اس میں زیادہ جلدی بھر جائے گی اور میں نکل جاتا ہوں زیادہ نہیں ہے سواریاں زیادہ ہیں یہ ترجیح دیں گے یا یہ دیکھیں گے کہ بورڈ کون سا لگا ہوا ہے یہ بورڈ بیانیاں ہوتا ہے اور بیانیاں ترجیحات کی بنیاد پر ہوتا ہے آپ غور نہیں کرتے حوثی یمن کے ایک باقاعدہ فوج ہے توپ ٹینک اور میزائل ان کے پاس ہے پورے ملک پر ان کا قبضہ ہے ان کا نام کبھی سنا تھا آپ نے یہ لفظ کبھی زبان پر کبھی کان میں آیا تھا کبھی نہیں اور ہمارے پاس نہ کوئی ٹینک ہے نہ توپ ہے نہ میزائل ہیں کچھ نہیں اگر کوئی پستول ہے تو وہ بھی لائسنس والا اور ہمارا پوری دنیا میں چرچا اس لیے ہے کہ کس کا بیانیاں ان کے لیے نقصان دہ ہے اور کس کا بیانیاں ان کے فائدے میں کون ہے جس کو ڈی ٹریک کر کے اپنے مفاد میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور کون ہے جو ان کے ڈی ٹریک کرنے سے ڈی ٹریک نہیں ہوتا کون ہے جس کا بیانیاں اٹل ہے ہر ایک کا علاج سوچ لیا جاتا ہے فلاں سے فتوا آئے گا تو اس کا علاج ہو جائے گا فلاں طرف سے دباؤ ڈال کر اس کو چپ کروایا جا سکتا ہے لیکن یہ یہ کسی کے فتوے کو نہیں مانتے کسی کی بات کسی کے دباؤ میں نہیں آتے اور یہ خالص اسلام اور مسلمانوں کے لیے کام کرتے ہیں اس لیے سب سے زیادہ خطرہ یہ ہیں پوری دنیا میں ہم نے ابھی ملی مسلم لیگ کے لیے رجسٹریشن کے لیے کاغذات جمع کروائے امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا باقاعدہ اجلاس ہوا انہوں نے ایشیا کے ذمہ دار کو پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے اس نے کہا, مجھے انہوں نے اچانک سرپرائز دیا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کیا ہو رہا ہے میں پوچھ کر بتاتا ہوں پوچھ کر بتایا اور ساتھ ہی وزارت داخلہ پاکستان کا لیٹر چلا گیا الیکشن کمیشن کے پاس کہ ان کو رجسٹر نہیں کرنا کہاں اجلاس ہو رہا ہے کیا پوری دنیا کے تمام جماعتوں اور واقعات پر ایسے اجلاس ہی ہوتے ہیں یہ بیانے کی بات ہوتی ہے یہ ترجیحات کی بات ہوتی ہے تو میرے عزیز بھائیوں اس بات کو ترجیح دینا کہ بیت اللہ میں کابۃ اللہ کو آباد کیا جائے اور حاجیوں کو پانی پلا کر اللہ اللہ کیا جائے نیکی ہے یہ بھی کوئی شک کی بات نہیں لیکن اس بات کو ترجیح دینا کہ باہر نکلا جائے اس وقت تو مظلوم مسلمان نہیں ہوتے تھے صرف اسلام کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا تھا آج تو مسلمان امت جگہ جگہ سے کٹی ہوئی ہے بلیڈنگ ہو رہی ہے اگر ایک مریض ایکسیڈنٹ میں روڈ پہ گرا ہوا اس پہ ایک ڈاکٹر کو ترجیح دیتے ہوئے خون بند کرنا ضروری ہے اس کی روٹی اور اس کا پانی اور اس کا کپڑا یہ سانوی حیثیت رکھتا ہے خون پہلی حیثیت رکھتا ہے تو اسی طرح اگر امت اسلامیہ کے جسم کو دیکھا جائے تو اس کے بھی کپڑے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں کٹے ہوئے ہیں اور اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں اور اس کا خون بھی بہ رہا ہے اس طرح امت اسلامیہ کے درد رکھنے والے کو سب سے زیادہ ترجیح کس بات کو دینی چاہیے کہ بلڈیسمت ختم ہونی چاہیے پائلٹ گنوں کے ساتھ نبی نہ کیا جا رہا ہے تمہاری بچیوں کو ٹھڑتی سردی اور برفوں میں ان کے گھروں کو بارود لگا کر کے گرایا جا رہا ہے جلایا جا رہا ہے برما میں بھی کشمیر میں بھی سوریا میں بھی فلسطین میں بھی ظلم ہو رہا ہے بلیڈنگ ہو رہی ہے خون مسلمان کا سستا ہو چکا ہے اس وقت اگر آپ طبیب ہیں تو سب سے پہلے اس خون کو روکنا سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے ہمارے گھروں میں ہمارے محلوں میں یتیم بھی ہیں بےوغان بھی ہیں ان کو سب دیکھتے ہیں چلتے پھرتے سب کو ان کے رشتہ دار ہیں ان کی خیر خیری کر سکتے ہیں مگر یہ دور دراز کے لوگ ان کو کوئی نہیں دیکھتے ان, ان کا احساس کسی کو نہیں لوگوں کی ترجیحات کا یہ عالم ہے میں ابھی روڈ پر دسترخوان لگا کر کے ہیروئنچیوں کو کھانا کھلانا شروع کروں چلتے میں لوگ آ جائیں گے میرے پیسے بھی ڈال دو یہ چار دیکھیں میری یہ ہفتے کا راشن میں دیتا ہوں کیونکہ یہ نظر آتا ہے میں نہیں کہتا کہ یہ نیکی کا کام نہیں واقع یہ نیکی کا کام ہے مگر نیکی پر نیکی کو ترجیح دی جاتی ہے جیسا کہ حاجیوں کو پانی پلانے پر جہاد فی سبیل اللہ کو ترجیح دینا اللہ تعالی نے بیان فرمایا فرمایا اللہ, عند اللہ تم اس کو برابر سمجھتے ہو میں رب اس کو برابر نہیں سمجھتا اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے اللہ اکبر پھر ہمارے ہاں سوالات کہہ دو کہ سوال جو کرنا چاہے کر لے وہاں بھی ترجیح اس, اس کے دماغ میں کیا کیا کس چیز کو ترجیح حاصل ہے اس کا فوراً پتہ چل جاتا ہے ایک پوچھتا ہے عمل اللہ مجھے بتاؤ کون سا کام جہاد کے برابر ہے میں یہ کٹنا مرنا نہیں میں کوئی اس کے متبادل کرنا چاہتا ہوں پتا چل گیا یہ کیا کرنا چاہتا ہے کس کو ترجیح دے رہا ہے فرمایا لا اللہ آجی مجھے اس کے برابر کا کوئی عمل نظر نہیں آتا ایک پوچھتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلات السلام کو ایسا کام بتائیں جس سے میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں یہ اس کی ترجیحات کی سمجھ آ گئی کہ کیا کرنا چاہتا ہے اور ہمارے ہاں سوال کا کہہ دیا جائے بولے بتاؤ موسا السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا اور یوس علیہ السلام کی شادی پھر زلاخہ سے ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اور یہ بتاؤ کہ گھڑی دائیں ہاتھ میں پہننی چاہیے بائیں ہاتھ میں پہننی چاہیے یہ اس کی پرائرٹی ہے یہ اس کے سوالات ہیں جبکہ کہ کتنے ایسی مصیبتیں ایسے مسائل جس کو روزانہ یہ شکار ہوتے ہیں میں پاکی پلیدی ہی کے مسائل ان کو پتا نہیں ہوتا پلیت رہتے ہیں بلا وجانہ ہاتھے رہتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ وہ پاک ہیں اور پلیز ہیں ہی نہیں لیکن اس کا سوال کوئی نہیں کرے گا بولے سے شرم آتی ہے ربیز اللہ علیہ کرام نے بیان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا اور تجھے شرم آنے لگ گئی ہے ہم نے تو وہ بتانا جو انہوں نے بیان فرمایا تھا اس میں شرم کی کون سی بات ہے سوال کرتے وقت کس سوال کو ترجیح دینی چاہیے ہم نے واٹسپ پہ گروپ بنائے ہوئے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو آڑی تیڑھی کسی کی بھیجی ہوئی پچاس حدیث کا مجموعہ کاپی کر کے ڈال دے گا بتائیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک چلو لگے رہو تو میرے عزیز بھائیوں سوالات کرنے میں بھی آپ کے ذہن کی اکاسی ہوتی ہے کہ آپ کن کاموں کو ترجیح دیتے ہیں آپ کی ترجیحات کیا ہیں پیسہ خرچ کرنے میں کس کو آپ ترجیح دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شک کہتا ہے اے اللہ رسول میرے پاس ایک دینار ہے فرمایا اپنے آپ پر خرچ کرو کہتا ہے میرے پاس ایک اور ہے کہاں بیوی بی بچوں پر خرچ کرو کہتا ہے میرے پاس ایک اور ہے فرمایا اپنے غلاموں پر اور دوسروں پر خرچ کرو اور تو زیادہ سمجھتا ہے کہ کس پہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے یہ ترجیحات ہیں لیکن بسا اوقات ترجیح کو الٹ کرنا پڑتا ہے ضرورت کی شدت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آیا مسجد میں ابو طلحہ انساری رضی اللہ گھر لے گئے کھانا صرف بچوں کے لیے اور گھر والوں کے لیے ناکافی تھا مہمان کی گنجائش نہیں تھی کہتے ہیں بیوی بی کو کھانا ان کو کھلا دو بچوں کو بہلا کر سلا دو بھوکا سلا دو دیا ٹھیک کرنے کے نام پر آنا اور اس کو بجھا دینا میں بھی ہاتھ ہلاتا رہوں گا منہ ہلاتا رہوں گا مہمان سمجھے گا یہ بھی کھا رہا ہے اور وہ زیادہ کھا لے گا مہمان نے کھا لیا خود بھوکے رات گزار دی اللہ تبارک نے آیات نازل کر دیو دی سرون یہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو جب حالات ٹھیک ہوں اپنے آپ کو اپنے بیوی بچوں کو ترجیح دے اور جب حالات ٹھیک نہ ہوں ایک شخص کو کئی دن سے کھانا نہیں ملا کھانا تو دور کی بات ہے اس کا خون نکل رہا ہے وہ کٹ رہا ہے اس وقت پھر سب کو چھوڑ چھاڑ کر نکلنا اور جا کر کے ان کی مدد کرنا اس کو ترجیح دی جاتی ہے اور یہ سب ترجیحات میرے مصطفیٰ علیہ سلاۃ اسلام نے سکھائی ہیں صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالی جہاد سے واپس آ رہے ہیں جب مدینہ نظر آیا تو کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں آپ سے پہلے مدینہ میں چلا جاؤں کہنے لگے جابر یہ کیسی بات کی آپ نے اکٹھے چلتے ہیں کہا دراصل میں نے شادی کی تھی نئی نئی شادی کی ادھر سے جہاد کا آڈر آ گیا میں بیوی بی کو چھوڑ کر جہاد میں نکل گیا اس طرح ہوتا ہے ترجیح اصل میں ذات کو اپنی بیوی بی اپنے بچوں کو ہے لیکن جب مسلمانوں پہ تکلیف آتی ہے تو پھر سب چیزوں پر اس کو ترجیح دی جاتی ہے یہ طریقہ ہو تو کبھی کسی زمانے میں مسلمان مظلوم نہیں ہو سکتے عمروں پر عمرے کرتے چلے جاتے ہیں حجوں پہ حج چڑھاتے چلے جاتے ہیں نیکی ہے کوئی شک کی بات نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تابعو بین الحج الحجما حج اور عمرے کرتے رہا کرو فین احماد انفیان اس سے فقیری بھی دور ہوتی ہے گنا بھی دور ہوتے ہیں کوئی شک کی بات نہیں لیکن جب یہ نظر آئے کہ کچھ اپنے محلے میں اپنے شہر میں اپنے ملک میں یا دوسرے ملک کے مسلمانوں کی حاجت زیادہ شدید ہے تو نفلی حاج اور عمرے پر ان کاموں کو زیادہ ترجیح دی جا سکتی اس میں کوئی شک کی بات نہیں آپ نے کبھی دیکھا کہ نفلی نفلی روزہ رکھنا اس کی بڑی اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن آج سے فرمایا تھا مہینے میں کم از کم تین روزے رکھا کرولہ نے کی دس گنا ملتی ہے تین روزے رکھو گے گویا آپ نے سارے مہینے کے روزے رکھ لیے فرمایا منسا فی سبی اللہ جو اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے بد اللہ ان جہنم خریف اللہ اس کو ستر سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے نفلی روزوں کی بڑی اہمیت ہے لیکن سفر میں جاتے ہوئے روزہ رکھا ہوا تھا جس نے روزہ رکھا سب لوگ اس کو پنکھا جھیل رہے ہیں سایہ کر رہے ہیں اور باقی جنہوں نے نہیں رکھا وہ خدمتیں کر رہے ہیں کوئی لکڑیاں لا رہا ہے کوئی روٹیاں بنا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی اجر والی بات نہیں کہ تو نے نفلی روزے کو ترجیح دی اور یہ ساری خدمتوں سے محروم ہو گیا ویسے سفر میں نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے اگر باقی کام بھی کر سکے ساتھ تو نہیں کر پایا کہا اس نے ترجیح غلط لگائی ہے تو میرے مصطفیٰ علیہ سرات وسلام ساتھ ساتھ ترجیحات کی فقہ بھی بیان ہیں مغرب کی نماز میں لیٹ آئے رکت رہ گئی پوچھا کیا ہوا کہا جی میں نے سے روزہ رکھا ہوا تھا تو اس لیے میں کھانا کھانے لگ گیا نفلی روزے کی وجہ سے فرضی نماز چھوڑ دی تو فرضی روزہ فرضی نماز چھوڑنے کی بجائے تو نفل اس کا تھوڑا سا کھانا کھا کر آ جاتا نفل کی وجہ سے فرض کیوں چھوڑا تھوڑا سا کھانا کھا کر آ جاتا فرض نماز پڑھنے کے بعد زیادہ کھانا کھا لیتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ رات دس گیارہ بجے تک ولیمہ چلتا رہا اور پتا جانا صبح فجر کی نماز کسی نے نہیں پڑی اس کو ترجیح ہے اور ادھر اللہ تعالی کا فریضہ جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں ایک بجے تک جلسہ چلتا رہا اور فجر کی نماز کسی نے نہیں پڑی یہ کیا ہے خطیب پر خطیب خطیب, پر خطیب اور نہ معلوم ہو جو سامنے بیٹھنے والوں کو نہ اس کی بات سمجھ آئے نہ اس کا یاد رہے کہ انہوں نے کیا بیان کیا تھا اور رات سوئیں اور فجر کی نماز ان کی رہ جائے جو کہ فرض تھی یہ تقریریں سننا فرض نہیں تھا نماز فرض تھی اس سے بہتر تھا کہ وہ ایک درس ہو جاتا وہ لوگوں کو یاد بھی ہو جاتا اور وقت پر جا کر کے اپنی نماز بھی پڑھ لیتے تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جہاں ہم ترجیحات لگانے میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, ہیں دونوں فائدے والے کام در سننا اور سنانا بھی دعوت اللہ کا کام ہے اس کی فضیلت پر بات کریں تو گھنٹے گزر جائیں اور نماز بھی فرض ہے تو کتنے لوگ سنتے ادا کرتے کرتے فرض کی جماعت گنوا بیٹھتے ہیں کیوں بھائی سنت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے جس کو نہ کرنے پر گناہ نہ ہو اور فرض وہ ہوتا ہے جس کو نہ کرنے پر گناہ ہو تو, تو نے جو فرض تھا اس کو چھوڑا اس کی جماعت کو چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو بھی فرض قرار دیا کیسے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیکر رحمت ہیں جن کو اللہ تعالی نے رحمت اللہ بنایا ہے سب کے لیے شفقت اور رحمت کے پیکر ہیں اتنا سخت فرماتے ہیں اور میاں میرا دل چاہتا ہے میں اپنے مسلے پر کسی کو کھڑا کروں اور جا کر کے دیکھوں مدینہ کے جس جس گھر میں مرد موجود ہیں اور وہ نماز پڑھنے نہیں آئے ان کے چاروں طرف لکڑیاں لگا کر کے ان کو آگ لگا دوں نماز پڑھتے ہیں مگر مسجد میں نہیں آتے آپ کا فتوا یہ ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں لیکن عورتیں بھی جل جائیں گی بچے بھی جل جائیں گے جبکہ ان پر نماز فرض نہیں جماعت فرض نہیں اس لیے آپ نے یہ کام نہیں کیا تو میرے بھائیو جماعت بھی فرض ہے جماعت کو چھوڑ دیا نفل کے لیے جس کو بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا تھا لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ بات جو ہم کرتے ہیں ہمیں اس, اس کا باقاعدہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ سنتے یہ نہیں چھوڑنی کسی سے پوچھو عشاء کی رکعات کتنی بولے سترہ اچھا تو اگر پندرہ پڑھ لے تو بولے نماز نہیں ہوگی حالانکہ کوئی شخص کتاب و سنت سے سترہ رکتے ثابت نہیں کر سکتا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے فرض کیے چار اور باقی کر دیا ہم نے اور وہ بچارہ یا تو سطرہ پڑھتا ہی نہیں اگر پڑھتا ہے تو قوے کی طرح ڈھونگے مارتا آیا گیا آیا گیا اور نکل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کسی شخص نے نماز پڑھی تیز تیز آپ نے فرمایا ارج فصلی فن قلم تسلی جا جا کر کے نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی یعنی کہا تیری نماز ناقص تھی کمزور تھی قبول نہیں ہوئی فرمایا تو نے حرکتیں جو کی ہیں یہ نماز تھی نہیں وہ پھر گیا پھر تیز تیز پڑھ کر آیا پھر وہی فرمایا تیسری بار بھی وہی فرمایا پھر کہتا حضرت آپ مجھے سمجھا دیں مجھے تو غلطی سمجھ نہیں آ رہی آپ نے فرمایا جب بھی نماز پڑھو تسلی کے ساتھ نماز پڑھو وہ ان سترہ کی جگہ پہ چار تسلی کے ساتھ پڑھ لیا ہوتا رب الجلال کے نزدیک بے نماز نہیں ہوتا تھا اس کی وہ قبول ہو جاتی تو یہ سب ترجیحات کے مسائل ہیں انشاءاللہ اللہ اسی موضوع پر مزید عرض کریں گے اللہ تبارک کا وطالہ ہمیں جیسے کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے اسی طرح کتاب و سنت میں ترجیحات کی بھی اللہ ہدایت اور فہم اور ادراکرمائے ما